اب آپ بتائیں ایسی رات ہو اس قدر قدر, والی اس, قدر منزلت والی اس سے کوئی بندہ محروم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات آپ نے جو رمضان المبارک کا پہلا خطبہ دیا تھا شعبان کی آخری جمعے پر میں نے شعبان کے آخری جمعے کے اندر اس پر بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا حدیث بھی پڑھ کے سنائی کیا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 اور اس آپ نے فرمایا جملہ جو بہت ہی سخت جملہ ہے کہ محروم رہا وہ ہر قسم میں کل ہر قسم کی خیر سے وہ اس بندے نے اپنے آپ کو محروم کر دی جس نے اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دی اس لیے میں نے آپ کو رمضان کے شن کے درخت کیا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے